پارٹیز اور یہ اللہ گلا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ہلر بازی ٹائپ کی چیزیں جس سے آج ہماری موسٹلی جنریشن اس کو پسند کر رہی ہوتی ہے یہ خاص یہ جگہ ہے جہاں پر ان لوگوں نے تاڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لڑکے ہیں کہ یہ یہاں شرابی پی لیں گے یہ یہاں مطلب کہ یہ نشہ بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے تو اب ایسی جگہ آپ کیوں جاتے ہیں اب کیسے رکوں میری تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے روکوں آپ کو آپ کے والد کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کے والدہ کو میں کیسے سمجھاؤں بیچارے کیسے کرتے ہوں گے کہا ہے ہمارا بچہ ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے اگرچہ غلطیاں بنیادی طور پر تھیں اس سے آپ انکار نہ کریں مدری چینل پر اگر ایسے والدین ہیں نا آپ اس کا انکار نہ کریں آپ نے اپنے بچوں کو بری صحبت سے روکا کیوں نہیں انہیں ایسی ادارے سے ایسی جگہ سے خواب و تعلیم کے نام پر ہو یا کسی بھی نام پر ہو آپ نے وہاں ان کو رکھا جہاں پر ان کو اچھا ماحول نہیں ملا مطلب خالی ضروری ہے کہ وہ منشیات کے یا نشے کے آدی وہ نہ ارے ایسی ایسی عادتیں پڑ جاتی ہے کسی قابل نہیں رہتی ہماری نسل بعض اوقات ایسے پھنستے ہیں کہ یہ زندگی بھر بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے بلیک میں ہو رہے ہوتے ہیں بچاؤ اپنی نسلوں کو بچاؤ اپنی اولادوں کو بچاؤ سب سے پہلے اس برائی کی آز سے بچائی اپنی اولادوں کو یہ نہ جانے پائیں مگر دوبارہ عرض کر دو سختی سے نہیں بچا پائیں گے آپ محبت سے دوستی دے کر ان کو پیار دے کر ان کو اپنائیت دے کر ان کا دل جیت کر آپ بچا سکیں گے